انشاء انشاءاللہ ہم عمران میں سے پڑھیں گے الحمد لله نحمده ونستعيده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضلل ومن يذنل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده رسوله عما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة في الناس أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفلام ضرت عالیہ عمران میں نے پہلے بتایا ہے اللہ لا الہ الا <اللہ> الحی القیوم نظر <نزل> عل <علیک> کل کتاب بالحق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 شدید واللہ قام یہ سورہ مبارکہ جس کی فضیلت سورت البقرہ کے ساتھ بیان ہوئی کہ یوم محشر یہ دونوں صورتیں صاحبان کی طرح سایہ سگن ہوں گی اپنے پڑھنے والے پر اور اس کی طرف سے وکالت کریں گی ربصول جلال والاکرام کے ہاں یاد رکھیے پھر یاد کروا دوں پڑھنے والے وہ یت نہ حق کا تلاوتی ہی جو تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے یت طب حق کا ہی جو سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اپنی زندگی پر اس کو تصدیق دیتے کبھی تو ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ سورت البقرہ اصول الطفر ایک رسالہ چھوٹا تھا حافظ ابن تہمیہ کا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے سورت البقرہ آٹھ سال میں تلاوت کی اور صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم میں سے جو کوئی صورت البقرہ اب سورہ آل عمران کا حافظ ہوتا تھا ہم اسے بڑی ایک چیز جانتے کہ اللہ رب العزت نے اسے بڑا علم دیا وہ اسی لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تھے حافظ تعمیریہ کہتے رہی اللہ دنیا میں کوئی فن نہیں کوئی اہم کتاب نہیں جسے پڑھنے والا اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور سمجھ نہ رہا ہو تو کبھی اس فن پر قادر ہو سکے کیا قرآن ہی کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے کہ اسے بغیر سمجھے پڑا جائے یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے جنت کے دروازے سب کھول دیے گئے جہنم کے بند کر دیے گئے سرکش شیطان جکڑ دیے گئے نیکی آسان بنا دی گئی فاسان تھوڑے سے بہت زیادہ ملتا ہے یہ ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ہے ہم خطح اور نسیام کے پتلے ہیں ربلال ولی کرام اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ وہ ہمیں بنانے والا ہے ہر وقت ایک کیفیت تاری رہے یہ تو صحابہ بھی نہ ہو سکا ردوان اللہ علیہ مجمع اور میں یہ بتایا گیا کہ اگر ہر وقت تم پر ایمان کی قرب بار تعلی والی کیفیت تاری رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصاحہ کریں ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے اللہ نے مواقع دے دیے جن میں ہم محنت کر کے اپنی لیٹ کو کاٹ لیں اپنے تمام کوتاہیاں اور گناہ اپنی سستیاں اور غفلتیں اپنی ناقدری اور نا وہ ساری کی ساری مٹا لیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ دھو کر بالکل پاکیزہ ہو کر جنت کے قابل بنا لے اپنے آپ کو اس میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں کہ ایمان اور توحید کے ساتھ یہ مہینہ نصیب ہو جائے اور سنت کی اتباع کرنا آدمی وہ اللہ تبارک و وطالعہ کی توفیق بخشی آمی سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے علیہ الام سے جو حروف مقطعات ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا معذ اللہ اشفر اللہ یہ یوں ہی ایسے ہی نام ہوتے تو کفار مکہ جو ہر بات پر کوئی نہ کوئی بات بنانا جانتے تھے اور کوئی نہ کوئی چیز مزاق کے لیے یا حجت کے لیے جھونڈنا جاتے تھے وہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تانا دیتے یقینا یہ کوئی معنی کلام ہے جو اقول سے عقلوں سے بشر کی عقل سے ماورا ہے تبھی تو ششتر کر دیا تمام عرب کے معاشرے کو جس کو سب سے زیادہ اس وقت اپنی فصاحت پر بلاغت پر اور اپنی زبان پر ناچتا ہر قوم میں ایک وقت میں سب سے بڑا اس کا تکبر کا نشان ہوتا ہے عربوں کے تکبر کا نشان ان کی زبان تھی ان کی زبان میں معذ اللہ تک اللہ نعوذ باللہ بے مان لفظ بولا جا ل وہ مذاق نہ اڑائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مگر آپ کو تاریخ خاموش نظر آئے گی کوئی ایک بھی نہ بول سکا یقینا یہ اس طرح تھا جیسے کہ پہاڑ گرا دیا گیا ان پر اور وہ گنگ ہو گئے اور یہ کچھ ایسی بات ہے جو بے شک بامانا ہے مگر عقلوں سے ماورہ ہے اللہ ہی اس کا مانا جا ہے اللہ لا الہ الا اللہ سورہ مبارکہ کا آغاز اس عظیم کلمہ سے ہوا جس پر پوری کائنات قائم ہے اللہ کے کوئی لا الہ بالحق الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو الح الق دو صفات نقل کی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی سوچنے والوں کے لیے کافی ہے اور یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اس کی سب سے بڑی ذاتی صفات میں تھے وہ الحی ہے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا اور تمام چیزوں کی زندگی اسی کے زندہ رکھنے سے وہ القیوم ہے وہ قائم ہے بنافسی ہی خود ہی قائم ہے کوئی اسے قائم رکھنے والا نہیں ہے اور قیوم اس سماواتی ہے زمین و آسمان میں ہر چیز کو اس نے قائم رکھا ہو تو پھر اس کے ساتھ جو شخص ٹکر لے گا اس کی تباہی اور نامرادی اور بربادی اور اس کی روح سیاہی کے کہ کیا کہیں وہ تو ایسا برباد ہوا کہ ایسی بربادی تصور نہیں کی جا سکتی نزل علیکل کتاب بالحق اس نے تیرے اوپر یہ کتاب نازم کی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و علی صاحب و سلم فلاء وبی و امی بل خاپ یہ کتاب سچائی لیے ہوئے ہیں. یہ سچائی پر مبنی ہے یہ سچائی کو پھیلانے والی اور سچائی پر گواہی دینے والی اور سب سے بڑی سچائی بیان ہو گئی اللہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑی سچائی ہے یہ حاض للناس یہ قرآن صرف لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے لینذرو تاکہ وہ ڈرا دیے جائیں انما الہم واحد یہ بات بتا دی جائے انہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی الا نہیں وہی اکیلا الا تو یہی بات آیا مبارکہ میں کہی گئی کہ یہ حق کے ساتھ نازل یہ جو پہلے اس افط کتابیں نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی نازل کرتا ان کی تصدیق کرتی ہے وہ ان غلط اور اللہ پاک نے تورات کو نازل فرمایا بل انجیل اور انجیل کو یہ دونوں کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں من قابل اس سے قرآن سے پہلے یہ لوگوں کے لیے رہنما تھی فرقان پھر اللہ نے فرقان کو نازل کر دیا فرقان فرق کر دینے والا حق کو باطل میں یہ قرآن کا نام ہے فرقان ان الدین کا فرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ باوجود اس کے کہ ایک تو اللہ الحی ہے ایک اللہ القیوم ہے ایک وہ الہ واحد ہے کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا اختیار ہے پھر وہ کتابیں نازل کر کے اپنے انبیاء کو مبوش کر کے جھنجھوڑتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے ہم کون ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے اس کے بعد بھی جو کفر کرے تو حق یہی ہے کہ لہم عذاب ان شدید ان کے لیے شدید عذاب واللہ اللہ غالب ہے اور سخت انتقام لینے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کیے گئے ظلم کا اپنی کتابوں کی تقزیم کا اپنے فرشتوں کی توہین کا اللہ رب العزت کے انکار کا وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا اور بہت جلد انتقام لے گا اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ واضح فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی سب کتابوں کا محور سب کتابوں کی بنیاد اور دعوت ایک تھی وہ کیا تھی اللہ لا الہ الا اولا اللہ الحیوم جیسے فرمایا بلاقد ارسل اور ہم نے بےسب کی رسولانا بل بینات بین کھلے دلائل کے ساتھ اور ہم نے ان کے ساتھ بل بینات امزلنا ماہم الب و ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان ترازو تول دینے والا حق و باطل کی حدود مقرر کرنے والا حق و باطل کی پہچان کرنے والا میزان شریعت اور کتاب یہاں ایک کتاب کہا سب انبیاء علیہ مسلاق و السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی چونکہ ایک ہی پیغام لیے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات بتانے کے لیے یاد دلانے کے لیے بھولا ہوا سبق یہ کتابیں سب انبیاء لے کر آئے اس لیے یہاں کتب نہیں کہا کتاب کہا اور میزان شریعت نازل کی لی تاکہ لوگ انصاف پر اپنی زندگی کا قیام کر لے انفرادی اجتماع حدیب اور ہم نے لوہا نازل کیا سی ہی بخش و منافی اس میں بڑی سخت تکلیف پہنچانے کی اللہ نے قوت رکھی اور زور رکھا لڑنے کا اور اللہ تبارک نے باقی فائدے بھی رکھے تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون مدد کرتا ہے جانچ لے کہ کون مدد کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ میرے, میرے دین کی اور میرے رسول کے اللہ ہی اللہ عظیم اللہ تعالیٰ عزیز الزل ہے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح قادر ہے یہ جو کچھ کیا گیا ہمارے لیے فائدہ ہے تو یہ سب کتابیں ایک پیغام لے کر آئیں اس لیے ایک کتاب کی طرح ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا شعی ام فل اور نہ تو کوئی شع اس سے مخفی ہے زمین میں نہ آسمان میں چھوٹی ہو بڑی ہو شعی ہر چھوٹی بڑی پر بولا جاتا ہے ہو زار یوسف بیرم فر ارحام جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحم کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر فیش جس طرح وہ چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق کہ العزیز الحکیم کیا اسی بات سے تم سبق حاصل نہیں کرتے کہ ہر آدمی دوسرے سے اپنی شخص مختلف رکھتا ہے اور کوئی شخص یہ دعویٰ آج تک نہ کر سکا نہ کر سکے گا کہ اسے شکلیں بنانے میں کوئی اختیار ساری شکلیں اللہ نے بنائی جب وہ اتنا باریک بین ہے اتنا لطیف ہے کہ اندر کی تمام اور باریک باتیں سب اسی کے اختیار میں ہیں تو وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کو جس طرح چاہتا ہے کر سکتا ہے وہی ہے کتاب جس نے تیرے اوپر کتاب نازل کی من ہُیات محکمات یہ وہ کتاب ہے جس میں محکم آیات ہیں ہن امل کتاب یہ کتاب کی بنیاد ہیں کتاب کے اصول ہیں جڑ کو اصول کہتے ہیں یہ کتاب کے اصول ہے بنیاد ہے جس پر اللہ کی کتاب کا پورا ڈھانچہ جو احکامات کا ہمیں دیا گیا ہے اس کی تفصیلات وہ سب ان بنیادوں پر ان بنیادوں کی تفصیلیں ہیں وہ اخرم اور دوسری آیت متشابے ہیں جن کا معنی یقیناً ان محکمات کے ساتھ موافقت لے کر آدمی کو حاصل کرنا چاہیے ان کا معنی الفاظ کے اعتبار سے نظم کے اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے ایک ایسا معنی بھی نکالنے والا نکالتا ہے جس کے دل میں ٹیڑ ہے جو محکمات کے مطابق نہیں ہے محکمات وہ پکی ٹھکی وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر ہر بات کو پیش کیا جائے گا اور متشابہ کو محکم کے ساتھ ملا کر مفہوم لیا جائے گا ملین قلوبین ضعید بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے وہ مانا لے لیتے ہیں اس آیت کا جو مشابے ہے جو متشابہ ہے جو معنی محکم کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ابتغاء الفتنہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں وب تغلی اور اس کی تعویل کو جاننا چاہتے ہیں تعویل کہتے ہیں مفہوم یہاں پر تعویل سے مراد مفہوم ہے ما یا لم تعویل اور اس کی تعویل کو اس کی حقیقت کو سوائے رب الجلال بل اکرام کے کوئی نہیں جانتا بعض نے یہاں پر وقف کیا اور کہا اللہ کے سوا کو نہیں جانتا بعض نے ورا پر وقف کیا دونوں علماء میں موجود ہے وہ کہتا ہیں راسکون عفیل علم جانتے ہیں جیسے ابن عباس کا قول ہے نقل ہے کہ میں جانتا ہوں متشابہات کا معنی اور وہ یہی ہے کہ محکم کے ساتھ ملا کر جو معنی محکم کے ساتھ موافق وہ لے لیا جائے ورا فی العلم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جلا جلالہ کے لفظ پر وقف کیا جائے تو ورا سکون علم جو علم میں رسوخ رکھتے پختہ علم والے جو لوگ ہیں اہل ایمان یقین وہ یہ کہتے آ منا بحث ہم ایمان لائے قرآن کے ساتھ کلبینا یہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے اللہ الباب اور نہیں نصیحت کرتے حاصل مگر وہی لوگ جو عقل والے اُل الباب ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ربانا اے رب ہمارے اب دعا ہے دعا اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم اپنی ساری کوششیں کو رمضان میں ہو رمضان کے علاوہ ہو حتیٰ کہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنے جسموں کو بالکل بے درے کٹوا رہے ہیں وہ بھی اپنے اعمال پر کبھی تکبر نہ کریں بلکہ ہمیشہ اپنے اعمال کو ہم کمزور جانے تبھی تو علماء نے کہا ادھر نماز سے سلام پھیرا گیا ادھر کہا گیا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استعمال اللہ کہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تو سب سے بڑا ہے تیری عبادت کا حق میں نہ ادا کر سکا اگر تیری مغفرت شامل حال نہ ہوئی تو مجھے یہ نماز بھی کوئی فائدہ نہ دے گی ربا نہ اللہ تجھے قلوبہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر بعد ادا از بعد اس کے کہ تون نے ہمیں رہنمائی بخش دی ایمان و اسلام اور توحید کی اور سنت کی طرف وہ حب النا کا رہنا اور اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے ان کا انتل و حاب بے شک اللہ تو ہی ہے دینے والا عامین یا رب العالمین ربنا اے رب ہمارے ان کا جام ان سیلی مل تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے آنے میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں اس دن پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہارا آج تو بڑے بڑے القاب بڑی بڑی عزتیں اور بڑا بڑا اکرام دنیا میں لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس دن پتہ چلے گا اکرام کس کو ملا ان تبارک و مطالعہ کبھی میاد مقرر کے ساتھ خلاف نہیں کرتا خلاف تو ایک نیک اور بڑا صالح اور بڑا کبھی آدمی بھی کر سکتا ہے وعدے میں کہ اسے کوئی شرعی ازر لاحق ہو جائے اللہ کو کیا اُزر معذ اللہ اردا وہاں تو کوئی وعدے میں خلاف ہی نہیں ہے تو اللہ میرے دل کو ایمان کے بعد تیرا نہ کرنا یہ دعا اکثر مانگ لینی چاہیے اللہ کلو بہم اللہ فرماتا موسا کے ساتھی اللہ سلاد و جب ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے دل ٹیڑھا کیا اللہ ٹیڑھا نہیں کرتا جو سیدھا چلے اگر ہم سیدھے چلتے رہے کوشش کے ساتھ وہ ہمارے دل کو سیدھا رکھے گا اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جیسے سورت البقرہ میں زیادہ تر یہود کے جرائم کا ذکر ہے اور یہود سے اللہ مخاطب ہے اور یہ بہت بڑا نقطہ خوبصورت ہے کہ اللہ نے ہمیشہ مخاطب کا سیدھا یہاں نسارا کے ساتھ زیادہ گفتگو ہوا ہے زیادہ اللہ رب العزت کا کلام نسارا کے ساتھ ہے گفتگو نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے معاف کرے کلام جو اللہ نے کہا بس وہی الفاظ درست ہے اللہ کا کلام یہاں نسارا کے ساتھ وہاں یہود کے ساتھ ہے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کم کیسی کے, کے ساتھ خطاب کیا تم نے یہ کیا تم نے یہ میرے نبیوں کو قتل کیا علیہ السلاط اسلام تم نے میرے نبیوں کے ساتھ افتجا کیا تم نے میرے بندوں کو قتل کیا حالانکہ یہ جو اللہ کے رسول کے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نسارا یہ تو قتل کرنے والے نہ تھے یہ تو موسل سلاط وسلام کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر جھٹلانے والے نہ تھے یہ تو کسی نبی کو قتل کرنے کے مرتکب نہ ہوئے تھے پھر ان کو کیوں کہا جب کوئی قوم اپنے مشاہیر پر فخر کرتی ہے اور انہیں اپنے بڑے سمجھتی ہے تو ان کے سارے جرائم کی ذمہ دار ہوتی ہے یہ حقیقت آج وہ لوگ جو اپنے ان بزرگوں کو سینے کے ساتھ چمٹائے ہوئے جن کی کتابیں شرک و کفر کے ساتھ بھری ہوئی اگر تو انہیں اس کا علم نہیں تو اور بات ہے اگر انہیں اس کا علم ہے پھر بھی وہ انہیں اپنے بزرگ کہتے ہیں تو یہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور یقیناً وہ ان جرائم میں خود بھی مبتلا جیسے وہ جرائم میں مبتلا تو یہود و نسارا دونوں کہ پسلنے کی وجہ اللہ رب العزت نے ان کا دنیا کے ساتھ ریچ جانا اور دنیا کو ہی یہاں پر رہنے کے پروگرام کے مطابق آخری سمجھ لینا پھر اس کی بنیاد پر دوستیاں کرنا کفار کے ساتھ یہ قرار دیا اور ہمیں یہود و الصارہ کی دوستی سے سخت بچایا اللہ تعالیٰ نے اور تبدیش کی صورت آل عمران میں بھی اور سورہ البقرہ میں بھی اور باقی قرآن میں بھی یہاں پر دیکھیے وہ تمام چیزیں گنا دی گئی آیت نمبر چودہ ہے یہ ستر صفحے پر زیناس لوگوں کے لیے زینت دی گئی حب الشہوات من النساء شہوات میں عورتوں کے ساتھ اور آج عورت سب سے بڑا فتنہ ہے فتنوں میں جو لذات کے فتنے اس میں سب سے بڑا فتنہ یہی ہے ولبنی اور بیٹے بیٹوں کی وجہ سے انسان میں تکبر آتا ہے پرانے زمانے میں بھی جس طرح بیٹے اہم تھے آج بھی بیٹوں کی وجہ سے جو قوت ملتی ہے بہرحال وہ ایک قوت ہے جس کو ہر کوئی مانتا ہے ول قناق اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگائے ہوئے خزانے جو بھی جمع کرتا ہے جمع کرتا ہی چلا جاتا ہے مرتے دم تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمع کر لے کیا خوب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرے گی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس کو ایک وادی ملتی ہے تو دوسری وادی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے والخیل مسا اور نشان زدہ اصیل گھوڑے جو آج سمجھ لیجئے کہ ٹینکوں کی شکل میں ہے ڈرون تیاروں کی شکل میں بھی ہے اور گھوڑا بھی آج بھی جہاد کے اندر وہی کام کر رہا ہے ول آنا اور چوپائے دودھ دینے والے جانور اور وہ جانور جو انسان کی غذا بنتے ہیں کھانے کے لیے یہ سب انسان کو بڑے محبوب ہے ول اور کھیتیاں اناج لال کا متا الحات اے میرے بندو یہ دنیا کی متا ہے واہ ان حسن المع اور اللہ ہے کہ جس کے ہاں بہترین بڑا ہی خوبصورت ٹھکانا ہے کل اے نبی کہہ دیجئے ان سے اونب بھی اکم بھی میں تمہیں خبر نہ دوں اس کی جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے دنیا کی خوبصورت عورتوں سے بیٹوں سے سونے اور چاندی کے خزانوں کے ڈھیروں سے نشان زدہ گھوڑوں اور سواریوں سے چوپایوں سے اور کھیتیوں سے بہترین چیز اور بہترین جگہ لذی نہ تقو ان دا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوا اختیار کیا جن کا دل اللہ کی محبت اللہ کی تعظیم سے اللہ کے خوف سے بھر گیا اور وہ اللہ کے سامنے اپنے اقبال اور اعمال میں جھک گئے لزی نت تک ان دا جو اللہ کے ہم و ٹھہرے جنات باغات تجری من تہتی الانہار ایسے اونچے اونچے لہلہاتے ہوئے حسین پھلوں سے لگے ہوئے بہترین موسم لیے ہوئے اور انتہائی گھنے ہرے بھرے جنات باغات تجری من تہتی الانہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی خالدین افیح اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے کبھی خزاں آئے گی نہیں کبھی بڑھاپا قریب نہ پھٹکے گا کمزوری کا وہاں نام نہ ہوگا بو نامی کوئی چیز نہ ہوگی خوشبو ہی خوشبو ہوگی سب تکلیفیں ختم کر دی جائیں گی نہ پاشاب نہ پاخانہ نہ عورتوں کے لیے ایام ہر طرف سے آسانیاں اور حسن اتنا کہ ہر روز پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو جائیں گے متحرہ اور پاکیزہ بیویاں وردوان مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی طرف سے رضوان سب سے بڑھ کر اعلان ہوگا جنتیوں کیا چاہیے جواب دیں گے اللہ کیا چھوڑا تو نے جو ہمیں نہیں دیا مالک دنیا کی ہر شے تو دے دی اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو تمہیں نہیں ملی میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہ گا واللہ بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کون اس جنت کا مستحق ہے لاکھ دنیا میں اسے شرارتی کہہ لو زلیل کہہ لو فسادی کہہ لو تمہیں کیا پتا اللہ کو کتنا پیارا ہے یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب سب اکٹھے ہوں گے وکالو مالنا لانا رجالن کنہ نہ منل اشرار کیا بات ہے ہمیں وہ بندے نظر نہیں آتے جنہیں ہم دنیا میں شرارتی اور فسادی کیسے سن مَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ <الْأَشْرَار> اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں غلطی لگ رہی ہے نظر نہیں آ رہے یا ہم غلط کہتے تھے یہ غلطی کہتے تھے فخر ظلم اللہ دینا یا وہ لوگ جو کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں مراد ہے یہ ان کا دن اور رات کا وتیرا ہے یہ ان کو قول ہے کہ اپنی نیکیوں پر کبھی نہیں اتراتے وہ کہتے ہیں یقین رب نا رب بے شک ہم نے ایمان ہم لائے ہیں بے شک ہم پورے وسوق سے پورے فام سے ایمان لائے ہیں فرنا پسپ اللہ بخش دے دلو ہمارے گناہ وقنا عذاب النار اور ہمیں آج کے آگ کے عذاب سے بچا لے عامر اصفرین وہ صبر کرنے والے وہ صادقین سچ بولنے والے سچ تمام نیکیوں کی جڑ ہے ول اور اللہ کے لیے کنوج کرنے والے یعنی خشیت کے ساتھ اطاط گزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے عبادت کے لیے ول اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں جان اور مال بے دری والمستغفرین بالاسحار اور شہر کے وقت پچھلی رات کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والے پچھلی رات میں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ کہتا ہے حال میں کوئی ہے استغفار کرنے والا میں اسے بخش دوں اب دنیا میں ہر جگہ تہائی رات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ضرور ہوتی ہے تو رب عزل والاکرام کی یہ حدیث کیسے صحیح ہوئی معذ اللہ تخر اللہ ہر شہ پر قادر ہے یہ بالکل درست ہے تو ہر جگہ پر جہاں بھی تہائی رات ہے اس وقت بھی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا اسے لائق ہے نہ کہ کسی مخلوق کی طرح اور کہتا ہے حل من مستغفر اب بھی اللہ یہ فرما رہا ہے جہاں بھی دنیا میں تہائی رات ہے تو کیا اللہ ہر وقت جب یہ فرما رہا ہے تو اللہ عرش پر نہیں ہے نہیں اللہ پر عرص پر استوا کیے وہ اپنی ذات کے ساتھ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کیا اللہ کے لیے بھی کوئی غیر ممکن ہوتا ہے اپنی عقل کو درست کرنا چاہیے شاہد اللہ اللہ نے گواہی دے دی اللہ گواہ ہوا انہو لا الہ الا اللہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود برحق صرف ہوئی ہے اور ملائکہ جو اس کے نیک بندے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں گولم اور علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کا امن وہ علم والے جو دنیا میں قسط پر انصاف پر جمے ہوئے ہیں انصاف پر ڈٹے ہوئے ہیں انصاف پر میدان میں مارکا کے اندر انصاف کا جھنڈا بلند کیے گئے ہوئے ہیں وہ نہیں جو میسا کے جمہوریت پہ انصاف لیتے ہیں اور اسلامی جماعتیں کہلوانے کے, کے باوجود قبر سے نکلنے والے جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور پھر چیف جسٹس کی بحالی میں وہ چاہتے ہیں کہ توحید کی شہادت دے دے یہ جھوٹے ہیں شاہد اللہ اللہ گواہ ہے اور وہ اکیلا ہی گواہ کا کفا شہیدا کوئی بھی ساری کائنات میں اس کے اکیلے ہونے کی گواہی نہ اور وہ ان والے جو انصاف پر دنیا میں جٹے ہوئے ہیں لا اہ سبحان اللہ سارا قرآن لا الہ الا اللہ سے بھرا ہوا ہے. پورا قرآن بل واسطہ یا براہ راست لا الہ الا اللہ پر نازل ہوا ہے کس طرح آئس کا شروع بھی لا الہ الا الحہ اور آئب کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو بس جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اسے اور کسی بات کی ضرورت نہیں جسے یہ سمجھ نہ آئی اس کی ساری سمجھ بیکار گئی لا الہ الا اللہ العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے ان عند اللہ الاسلام یقین دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے تمام انبیاء اسلام پر مبوس ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مائشر الانبیاء والرسل ہم اس طرح ہیں کہ جن بھائیوں کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو ہماری شریعتیں تو ضرور مختلف ہیں مگر ہمارا دین اسلام ہے سب اسلام پر ہے فی حاضا اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس کتاب میں اور اس سے پہلی کتب میں بھی تو فرماسلام اللہ, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے وہ کسی دین اور کو قبول نہیں کرے گا مختلف اور نہیں اختلاف کیا اہل کتاب میں یہود مگر علم کے آ جانے کے بعد جب اختلاف کی کوئی گنجائش نہ تھی بہ یم بئی ایک دوسرے کے ساتھ زد کی وجہ کہ یہ میرے چھوٹوں نے یہ مان لیا تو اب میں کیسے مانوں یہ تو میرے شاگرد ہیں یہ تو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ بھی نہیں ہے یہ تو ابھی بس قرآن کو تھوڑا تھوڑا جانتے یہ حق کی بات کر رہا ہے بڑا عالم اس وقت خطا پر ہے یہ اس کی بڑائی ہے اللہ کی بی ہوئی اگر اس میں ایمان ہے کہ حق کی بات اگر بچے سے بھی مل جائے تو اسے قبول کر لیں مگر بگ یم ہوں آپس میں بغی کی وجہ سے آپس میں ضب اور مقابلے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بربادی کی وجہ سے یہ برباد ہو گئے یکر بھی آیات اللہ اور جو کوئی اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرے گا سری الحساب تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے تو قرآن کی یہ سورہ ایک بہت بڑی لمبی سورہ مبارکہ ہے اس میں بے شمار ہیرے اور موتی اور جواہر بکھرے ہوئے ہیں اس سورت کو ہم کتنا پڑھیں اہل ایمان کبھی قرآن سے سیر نہیں ہوتے وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن انہیں نئے مفاہیم سے آشنا کرتا ہے تو یہ دنیا کی ریجھ جو ہے یہ گزر گئی پھر ایک دوسرے کی زد گزر گئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائیس نمبر آئے تہتر نمبر صفحے پر اہل ایمان کو کی دوستی سے منع کیا یہ وہ, وہ بڑی بات ہے جو بالکل بربادی کے لیے اکیلی ہی کافی ہے نبی اگر یہ کہیں ایمان لائے ہوتے اللہ پر نبی پر وما الی اور جو نبی پر نازل ہوا سورہ المائدہ ہے متخم اولیا تو کبھی انہیں دوست نہ بناتے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے نبی پر ایمان نہیں لاتے علیہ السلاۃ اسلام اور اس کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے نبی پر ایمان لاتے مگر شریعت کو نہیں مانتے کیوں دونوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا لہوکان کی امین بلّہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے والے ہوتے و ماں ان اور جو اس کی طرف ناول کیا گیا معلوم ہوا وہ لوگ بھی ہیں جو نبی پر ایمان کا دعویٰ کرتے شریعت پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کبھی انہیں دوست نہ بناتے؟ یہود و نصارہ کو یہود و نصارہ کو دوست بنانے والے ایماندار نہیں ہیں لا یت المؤمنون المن اولیاء اولیا مومن لوگ کافروں کو دوست نہ بنائیں بنائے دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر بمائن یف الق اور جو کوئی حرکت کرے گا فلح سمن اللہ فی شی تو اللہ رب العزت کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں بالکل اللہ کی دوستی کا اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہے الا اللہ تب تقات سوائے اس کے کہ تم ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کرو جان بچانے کے لیے مکراہ کی حالت میں جہاں تمہیں قتل ہونے کا یقین ہو اس کٹ جانے کا یقین ہو ہمیشہ جیل میں رہنے کا یقین ہو وہاں پر کر سکتے یہ آیا مبارکہ پڑھی ایک عالم نے نام لینا مناسب نہیں ہے اپنے جمہوریت میں شریک ہونے پر قبر پوجو کے ساتھ ان کے ساتھ جو صحابہ کو قاصر کہتے اور قرآن کو بدلی کتاب کہتے ان کے ساتھ نظام میں مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے اللہ ڈرتے ہوئے جان بچانے کے لیے عبداللہ بہل رحمہ اللہ محلہ رحمت, رحمت واسیہ ان کے ساتھ ہم ملے ہم نے کہا فلا عالم کہتا ہے جمہوریت میں اس لیے شریک ہوئے جان بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بالکل غلط تفسیر کرتا ہے قرآن کی عبداللہ بہاولپوری اگر بہاولپور پور کے جنگلات میں پکڑا جائے اور لوگ ڈاکو اس کی گردن پر تلوار رکھیں اور اسے کہے کہ کہہ دو کہ غیر اللہ کو پکارنا مصیبتوں میں اور دکھوں میں جائز ہے عبداللہ وہاں کہہ دے تو جائز ہے جان بچانا اللہ تصفتقات یہ ہے کہ عبداللہ کی گردن پر اگر تلوار رکھی ہو اپنی جان بہاؤ پور کے جنگل میں بچا سکتا ہے مگر عبداللہ کو اگر ریڈیو ٹیلی ویژن پر لا کر یہ کہا جائے کہ یہاں کہہ دو کہ یہ غیر اللہ کی پکار جائز ہے تو عبداللہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اس وقت اقراہ میں ہونے کے باوجود, باوجود اس کے وہ اقرا میں ہے کسنی دنیا گمراہ ہو جائے گی جو عبد کی وجہ سے اسی لیے احمد بن حنبل نے کہا رہی موڈا چچا اگر عالم اکراہ کا بہانہ کر کے حق کو چھپا لے جاہل کو حق معلوم نہیں اس لیے نہ بتائے تو حق چچا کون بتائے گا وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے جائز نہیں تو ان کی تو نہ جان کو کسی نے خطرہ لاحق کیا نہ ان کے کسی اعتبار سے اس پٹنے کا کوئی یقین ہوا انہیں نہ ہمیشہ جیل میں رہنے کا یہ تو خام خواہ اللہ کی آیات کی غلط تفسیر ہے اور اپنے لیے معذ اللہ, اللہ یہود نسارہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یو حضیر اللہ نفسہ اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے نفس سے کہ اللہ کا بھی نفس ہے ہاں جس طرح اللہ کو لائق ہے تو کلف سن راۃ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے کیا معذ اللہ افطفر اللہ ناؤزب اللہ کیا اللہ تعالی کے نفس کو بھی موت آئے گی اللہ یہ غلط تفسیر ہوگی قرآن کو قرآن سے جمع کرنا چاہیے لئی سکم اس لی شی وہ اس کی مثل کوئی شہ نہیں وہ اسمی البصیر ہے یہ تو مخلوق کے نفس کے لیے موت ہے اللہ کا نفس تو مخلوق ہے ہی نہیں وہ تو وہ ہے جیسا اسے لائق ہے جس کی کنا کو اس کے سبا کوئی نہیں جانتا اس لیے اس کے لیے کوئی موت نہیں نہ اونگ ہے نہ نیند ہے وَإِلَى اللَّهِ <الْمَثِير> اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا آئے نمبر اکتیس ہے اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو فص تو میری تابع داری کرو محمد رسول اللہ کی سنت پر چلو سل علیہ وسلم ہو بکم اللہ تمہیں وہ درجہ حاصل ہوگا جو بہت بڑا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا جلو بکم اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا ولہ بکوری اللہ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مریم رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ سنایا ان کی پیدائش کا پھر کس طرح سے وہ حاملہ ہوئی کواری ہونے کے باوجود اور کتنی بڑی آسمائش آئی مگر کیسے عیسا علیہ سلاۃ وسلام ان کی گود میں بول اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی گواہی کو سبق کیا یہی عیسیٰ علیہ سلاط و جو ہاتھ سے جانور بناتے پرندہ بناتے پھونک مارتے وہ اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے بن جاتا جگہ جگہ عیسیٰ علیہ سلاد و یہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کے حکم سے میرے حکم سے نہیں یہ موجزات بیان ہوئے اس اتنے بڑی موجے والے نبی کو بھی یہاں تک پہنچا دیا کہ آیت نمبر باون دیکھیے فلما یہ ستہتر نمبر سفا ہے ستہتر کے نیچے سب سے فلم ما فلم عیسا بن حمر کف جب عیسا نے دیکھا کہ ان میں کفر کی بو آ رہی ہے قال من انصاری تو آواز لگائی کہ کون ہے عیسی اللہ کے نبی اور رسول کا مددگار اللہ کے راستے میں نبی بھی آواز لگاتے ہیں جب وہ کمزور ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے آج ہم ساتھی بنے اہل ایمان کا یہ فرض ہے کالل ہماری حواریون یون نے لبیق کہا کہ اللہ اے اللہ کے نبی رسول ہم تیرے ساتھی ہی ہیں اللہ کے راستے میں آمنا منا ہم امنا اللہ پر ایمان لائے وہ شاد بھی اے اللہ کے نبی رسول عیسا علیہ السلات والسلام گواہ ہو جا کہ ہم فرما بردار ہیں اللہ کے راستے میں تیرے ساتھ ربنا نا اے رب ہمارے آ ہم ایمان لے آئے بیمار انگلتا اس پر جو ت نے نازل کیا وہ تباہ اور ہم نے رسول کی اتباع کر لی سب تب نام ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمیں محمد کے ساتھیوں میں شامل کر لے صلی اللہ علیہ و علی و وسلم تو معلوم ہوا کہ لوگ معجزات کے مقابلے میں بھی انکار کرنے والے ہوا کرتے اور ایک یہ معلوم ہوا کہ المنصورہ ایک حق کا جماعت ہمیشہ قائم رہی سب گمراہیوں کے ادوار میں ممن ہم آئین متعدی لما نبی آیا یہود و نصارہ میں بھی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم تھی وہ یہ ہماری تھے عیسیٰ کے بپنے والے ہی خلاط وسلام وہ عیسیٰ علیہ السلاط اسلام جو ضرور نازل ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر چلیں گے اب آئے نمبر چونسٹھ پر آ جائیے صفحہ نمبر اناسی آئندہ انشلاح دس میں سورہ آل عمران ہی جاری رکھیں گے تاکہ کسی حد تک ہم سورہ مبارکہ کے مفاہیم کا فائدہ حاصل کر لیں یہ سورہ مبارکہ یہ ایک قانون دیتی ہے یہ اتحاد کرنے والے سیاسی جماعتوں سے یہ قرآن کو بدلی کتاب اور صحابہ کو کافر اور اپنے آئمہ کو معصوم ماننے والوں سے اتحاد کرنے والے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ وکیلوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے اس کافرہ قانون کے تحت بھیک مانگتے پھرتے اپنے کلائنٹ کے حقوق ان سے اتحاد کرنے والے یہ سیکولر لوگوں سے اتحاد کرنے والے یہ قبر پوجنے والوں سے اتحاد کرنے والے اسلام کے غلبے کے لیے سن لے اگر اتحاد کسی کو کرنا ہے تو یہود نصارہ سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے اسلام کے غلبے کے لیے مگر اصول ہے بنیاد ہے یہود و نسارہ سے آپ کہیں گے کفر کا کلمہ میں نے بول دیا نہیں کفر کا کلمہ نہیں جب آپ سنیں گے آپ کی تسلی ہو جائے گی قرآن کی آج کھول کر بیان کر دے گی کہ یہود و نصارہ سے لے اتحاد ہو سکتا ہے کہہ دے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل کتاب اے اہل اے یہود و و تعالوا بیننا کلیمت آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان سوا ہے برابر ہے مشترک ہے دونوں کے دین کے اندر بنیاد ہے وہ کیا بات ہے اللہ نہ بلّہ اور یہودیوں نصرانیوں آ مسلمان کے ساتھ اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے عبادت میں غیر کو شریک نہ کیا جائے گا ولا نوشری کبھی شہید اور نہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے وہی بات دہرائی گئی کس قدر تاکید ہے قرآن میں یعنی آیا شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے آیا ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر قرآن شروع ہوتا ہے اسی سے اور ختم ہوتا ہے اسی پر لاہول ہم اولا وخرا وہ راہل حکم و ال ہی دو شروع میں بھی اسی کی حمد آخر میں بھی اسی کی حمد اور حکم بھی اسی کا اور اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے اللہ نہ ابودہ اللہ آ اس بات پر جمع ہو جائیں یہودی ہو نفرانی ہو مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے ولا نشری کا بھی شہید نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے یعنی تاکید ہے کہ عبادت میں شرط کی آمیزش کا شائبہ بھی نہیں ہوگا کوئی بڑا تمہارا بڑا نہیں ہوگا ہمارے بڑے بڑے نہیں ہوں گے بڑا صرف ایک اللہ ہوگا کائنات میں کب ریائی اس کے لیے تسلیم کر لی جائے گی شعور کے ساتھ ولاق بادم ارباب اللہ اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ بنائے گا اللہ کے علاوہ یہ کیا ہے یہ ہے علماء کو اور فقہاء کو جب کہ وہ مسئلہ بتائیں قرآن و سنت سے اور وہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو صرف اس لیے ان کی جان نہ چھوڑنا حالانکہ وہ مر چکے وہ نیک تھے وہ صالح تھے وہ جنت میں چلے گئے انشاءاللہ اس لیے نہ چھوڑنا اس مسلا کو کہ ہمارے امام صاحب جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ یہ بتا کر گئے ہمارے بڑے ہمارے مشاہیر اس پر تھے کیا انہیں توحید اور دین کی سمجھ نہ تھی کیا ہمارے بڑوں نے ان سب فرقوں کے ساتھ مل کر پاکستان نہیں بنایا تھا وہ سارے قرآن کو نہیں جانتے تھے تمہیں قرآن کا پتہ چلا کہ آئے تھے اتحاد یہ بڑے مروایا کرتے ہیں دو ہی وجوہات ہیں دنیا میں انسان کے بیٹ کر جہنم میں جانے کی تیسری کوئی وجہ نہیں ربو بَنِ کا بنو آدم سے یہ عالم ارواح کا واقعہ بیان ہو رہا ہے حق اور سچ اللہ بیان کر رہے اور اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا بھلا کون ہے اللہ تیرے تیرے سوا کوئی نہیں فرمایا کہ بنی آدم کی اولادوں کی اور آدم علیہ سلاد و کی پیٹ سے میں نے ان کی نفلوں کو نکالا عَلَىٰ <أَنفُسِهِن> پھر سب کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا ہم اور آپ سب موجود تھے گزرے ہوئے اور آنے والے سب موجود تھے مالک پوچھتا رب بھی ربِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا سب نے ہم نے کہا بالکل تو ہمارا رب ہے شہید ہم گواہی دیتے ہیں ہم بالکل اپنی جانوں پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اب مالک کیا فرماتا ہے انتقول قیامت قیامت کے دن یہ نہ کہنا انحضا غازیم کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تو ہمارا رب تھا ہم غافل رہے یہ دنیا کی رونقیں زیب و زینت یہ دنیا کے چسکے جن کا ذکر گزر چکا عورتیں اولاد کی قوت اور مال اور کھیتیاں یہ ہے رب کو والی کبھی پتہ ہی نہیں لیا مجھے بھیجنے والا کون ہے اور واپس کون لے کر جاتا ہے دوسری بات پہلی یہ انتقول او تکو یا تم یہ کہو آو یا یا مجھے اجتماع ہوتا ہے آج وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے کیا ہے لفظ ہے بارہ ان شر کا آبا مبل شرک کیا ہمارے باپ دادا نے جو ہمارے پہلے ہمارے بڑے ہو گزرے تھے بکرنا اور تھے زر نیتم بمبا دین ان کے بعد آنے والی ان کی اولادیں اللہ جس پر ہمارے بڑے چلے ہم بھی چل نکلے احتنا فال المفتی لو ہمیں بڑوں کے کیے پر ہلاک کرتا ہے ہمارا کیا قصور تو جو بڑوں کے شرک پر اس لیے چلے گا کہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے حالانکہ وہ ان کا ہو بھی نہ بل فرض ود سبا یوس نصر نسر تن پاک تھے قوم نوہ کے یہ سارے صالحین تھے اب نوح کو کیا جواب دیتے ہیں کہتے کالو لا ترنا آلیہ تک اپنے علاقوں کو نہ چھوڑنا بلا تدر اندم ولا سبا ہم بلا یوس اب یوک و دسوا یوک یوس نسر کو نہ چھوڑنا نوک کو چھوڑ دو یہ کیسی دعوت ہے نبی کی علیہ سلاۃ وسلم کہ اللہ کا پہلا نبی اور رسول دعوت دیتا ہے تو انہیں نیکوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جبکہ نیکوں کا راستہ اور نبی کا راستہ تو ایک ہوتا ہے خاص ظاہر ہے کہ نیکوں پر جھوٹ لگا دیا جس کو نیکوں کا صالحین کا راستہ کہتے ہیں وہ اصل میں شیطان کا راستہ ہے اب یہ صالحین کا راستہ سمجھ کے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے اور نوح علیہ السلاط اس راستے کو شرک کا راستہ بنا رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں اگر نوح کی بات مان لے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سارے بڑے گئے تمہارے بڑے نہیں گئے تم نے بڑوں پر جو جھوٹ لگایا وہ گیا اگر تم نے ابو حنیف اور رحیم و اللہ پر یا تم نے امام حسین رضی اللہ کا عنہ پر یا تم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ لگا لیا تو اب تم اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑنا نہ سمجھو یا تم شیطان کی بات چھوڑ رہے ہو اللہ کے نبی نے کبھی وہ بات نہیں کی جو قرآن اور سنت اور توحید کے خلاف ہو تو فرمایا کہ آؤ اتحاد کرو یہود و السارہ کو بلاؤ اسلام کے غلبے کے لیے ہم تو یہود و الصارہ سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اس بات پر بنیاد یہ ہوگی اللہ نہ اللہ آبودہ اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی نہ ان کے بڑوں کی قبروں پر نظر و نیاز ہوگی نہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر ہوگی نہ ان کے بڑوں کی قبروں پر زبیحہ کیا جائے گا نہ ہمارے بڑے قبروں پر چادریں چڑھائی جائے گی نہ ان کے بڑوں کی قبروں سے جلوس نکلیں گے نہ ہمارے بڑوں کی قبروں سے جلوس نکلیں گے نہ ان کے بڑوں کی قبروں پر بہشتی دروازے بنیں گے نہ ہمارے بڑوں کی قبروں پر بہشتی دروازے بنیں گے نہ ان کے بڑے کہا جائے گا کہ اللہ والے اگر اللہ نہیں تو اللہ کے غیر بھی نہیں نہ ہم اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ اللہ والے اللہ نہیں تو اللہ کے غیر بھی نہیں ہم بھی اپنے بڑوں کو مخلوق کہیں گے وہ بھی اپنے بڑوں کو مخلوق کہیں گے ہم بھی اپنے بڑوں کو ہلا حرام کا کوئی اختیار نہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حرام اور حلال کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا جیسے رمضان میں اللہ مشق کروا رہا ہے شہری کھالی تو ساری چیزیں حرام ہوگی جو حلال تھی اب تک حرام ہے نا اللہ نے حرام کیے کوئی اور حرام کا اختیار نہیں رکھتا یوں ہی اللہ حلال کرے گا لپک کر سب سے پہلا لکما اپنے منہ میں ڈالو لا جزال الناس بھی خیر لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے ما عجل الفطر جب تک کہ مرودہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے حلال و حرام نہ تمہارے بڑوں گے نہ ہمارے بڑوں کے اللہ کے مقرر کردہ اور اس کے بعد شریعت نہ تمہاری اسمبلی کی بنائی نہیں ہماری اسمبلی کی بنائی اللہ کی نازل کردہ محمد کی لائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے بھی نبی اور ہمارے بھی نبی کیونکہ سب انبیاء کو ہم مانتے ہیں سب نبی ایک ہے ایک باپ کی مختلف بیویاں سے اولاد کی طرح ہیں تو آ جاؤ اس کلمے پر جمع ہو جاؤ ولہ نوشری کا بھی اللہ کے ساتھ تم عیشا کو بیٹا نہ بناؤ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور نہ کہیں گے تو مظہر کو اللہ کا بیٹا کو علیہ صلاط وسلط ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہیں گے کہ وہ حقیقت محمدیہ ہے اور اللہ سے جدا نہیں ہم دونوں شرک سے بری ہو جاتے ہیں ہم سب کو اللہ کے بندے کہیں گے اور اللہ کے مخلوق کہیں گے ولا یتفیز آباد ان آباد ارباب امدول اللہ نہ تم اپنے بڑوں کو شریعت ساز بناؤ نہ ہم اپنے بڑوں کو بابو حنیف رحیمہ اللہ ہوں احمد بن حنبل ہوں مالک ہوں شافی ہوں کوئی بھی ہو بڑا نہیں ہوگا بس جہاں پر اللہ کے رسول کی بات آئے گی سب کی بات ختم ہو جائے گی صلی اللہ ان تب اللہ اگر اس بات سے منہ پھیرے اس پر جمع نہ ہو آج جو کلمہ پڑھ کے توحید پر نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں. رمضان میں مسجدیں بھر چکی ہیں تراویح پڑھنے والوں کی قرآن ختم کرتے اور سنتے شریعت کے بہت احکامات پر عمل کرتے ہیں ان کے پلے توحید نہیں ہے ان کو بھی ہم بلاتے ہیں کہ آؤ تم شیعہ کہلاتے ہو بریل کہلاتے ہو یا کچھ اور کہلاتے ہو کہلاتے رہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تم خود چھوڑ دو گے سب کو اس بنیاد پر ہمارے ساتھ جمع ہو جاؤ پھر دیکھو تمہارے سارے بت ایک, ایک کر کے کیسے ٹوٹیں گے آ جاؤ تم بھی سارے بھائی تمل اگر منہ پھیر لے اس پر جمع نہ ہو تو پھر کیا ہے ہمارا وزیر فقولو تو پھر ببا گے دوہر کہہ دو اشہدو بھائی دنیا والو گوا رہنا یہود سارا گوا رہنا گمراہ سر کو گوا رہنا اسمبلی میں تاغوتو شریعت بنانے والوں حرام اور حلال کو مقرر کرنے والوں گواہ رہنا بی ان بھی ہم تو پھر فرما بردار ہیں ہم اس سے کم پر کسی سے سمجھوتا نہیں کیا کرتے اللہ برکتوں سے مالا مال کرے ابو عمر عراقی مجاہد کو جس نے عراق کے اندر امیر المین کا خطاب اختیار کیا عراق مجاہدین کے لیے ماشاء اللہ اپنے عقیدہ میں لکھتے ہیں انٹرنیٹ پر موجود ہے حاض ہی عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ پہلی بات یہ لکھتے ہیں کہ ابو الحیاج عصدی کو علی نے قبریں برابر کرنے پر مقرر کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے مقرر کیا رس اللہ رسم ہم یہ کام نہ چھوڑیں گے ہم کسی قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑیں گے یہ کبے گرا دیں گے جن پر غیر اللہ کی پکار لگائی جا رہی ہے وہ ان معامات میں جو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا بچی بچہ لینے کے لیے شفا لینے کے لیے رزق میں برکت لینے کے لیے دشمن پر فتح لینے کے لیے ہم ان تمام قبوں کو مٹا دیں گے اور ہم اس شرک میں کبھی سمجھوتے کا تصور نہیں کر سکتے دوسرا نقطہ ہم راسدیوں کے شرک سے بھی بری ہیں وہ بھی غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں اور اپنے آئماں کو معصوم سمجھتے ہم سب اشراک سے بری ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کبھی سمجھوتا نہ کر سکیں گے اور اس شرک سمیت اپنا بھائی کبھی نہ بنائیں اسلام کے اندر تیسری بات یہ سیکولر جماعتیں ہمارا دین اسلام معیشت سوشلزم سیاست جمہوریت اور طاقت کا سرچشمہ عوام اور ایک وہ جو دو کتے دبا کر اپنی بغلوں میں پہلے دن جب صدر بنا تھا تو اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا میرا تخیلاتی لیڈر محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوجی تھا جرنیل تھا چلو خالد ابن ملید کو کہتا تو ہم تعویل کر لیتے کہ اس نے مسلمانوں میں سے جرنیل لیڈر کہا اس نے کہا میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا وہ مصطفیٰ کمال پاشا جو شراب پی رہا تھا تو اس انہوں نے اسے کہا کہ مصطفیٰ یہ حرام ہے کہتے کس میں حرام ہے اس نے کہا اس قرآن میں حرام لکھے اس نے قرآن کو اسی وقت کس لگا دی یہ وہ خبیص انسان جس نے کہا کہ ترکی کے اندر قرآن لکھو ترکی کے اندر آزان دو ترکی زبان کے اندر نماز پڑھاؤ اس لیے کہ عربوں کی فوقیت میں ہمیں برباد کر دیا ہم عرب کا نام بھی نہیں سننا چاہتے یہ محمد کا دشمن صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلید انسان یہ اس کا تفیلاتی لیڈر تھا پھر اس کا بیان میرے پاس کٹا پڑا ہے ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں آج خلافت راستہ کا نظام ممکن نہیں ہے تو کہا تیسرا نقطہ ابو عمر عراقی امیر المومنین نے کہ یہ جو سیکولر جماعتوں کے سربراہ ہیں یہ سب کفار ہیں اور مرتد ہیں ہاں جماعتوں میں جو عوام موجود ہیں مسلمان ہم انہیں کاطر نہیں کہتے جب تک کہ ان کی ان پر حجت نہ تمام کر لیں کیونکہ وہ جاہل ہے حجت تمام کریں گے جس پر حجت تمام ہو جائے گی اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کفر ہی پر ہوگا اس کے بعد بس وقت بھی پورا ہونے والا چند آیات یہی جو ہے سلسلہ پڑھ کے ہم بند کرتے ہیں یا اہل کتاب اہل کتاب لمت یون ابراہیم تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا نصرانی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا علیہ السلاطلام طورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ اللہۃسلام کے بعد نازل ہوئی وہ تو پہلے تھے تو کیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھا اور ابراہیم نصرانی تھا معذ اللہ آفلا کلو تم عقل نہیں کرتے اس آیت سے رہنمائی لیے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حنفی شافی مالکی کی کیوں بنے امام احمد بن حمبل شافی مالک امام ابو حنیفہ یہ تو رسول اللہ کے بعد میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہ اپنے آپ کو محمد سے نسبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم ہا تم ہا اا جج تم سیما بعلم تم لوگ ہو تمہارا یہ حال ہے کہ اس میں تو جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے اس میں کوئی جھگڑا کرتے ہو جس کا علم بھی تمہارے پاس نہیں علم لا جانتا اور تم نہیں جانتے ماں کان ابراہیم یہودی یم ولا نفرادی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نسرانی تھا سلام ولا حنیف مسلم بلکہ وہ یکسو ہونے والا شرک سے یکس کٹ کر بالکل ایک کنارے پر ہو جانے والا مسلمہ اللہ کا فرما بردار بندہ تھا وہ کان من المشرقین اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھا جب اتنی زبردست تاطیب کے ساتھ کہہ دیا حنیف تھا اللہ کے لیے یکسو تھا اور مسلم تھا پھر یہ کیوں کہا وہاں کا نمین مشرقین میرے بھائی یہی غلط فہمی ہے وہ شخص جو کہے توحید بیان کرے اور توحید پر عمل کرے وہ موحد نہیں ہے جب تک شرک سے برات نہ کرے شرک سے برات اگر ابراہیم نبی کے لیے ضروری علیہ سلاط و تو میرے اور آپ کے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ اللہ ہمیں توحید و سنت کی سمجھ کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ایک بات بہت اہم ہے جو رہ گئی ہے کیونکہ کتمان حق حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے اس لیے صرف اس خوف کے پیش نظر میں ایک بات بیان کروں گا کہ تمام مسلمان اس پر جمع ہیں کہ سومولی رویت و افسرولی رویت ہی. چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو میں اس بات میں بالکل داخل نہیں ہوتا کہ مسئلے کا اختلاف اور مسئلہ ایک ہونا یہ باتیں علیحدہ ہیں جب چاند نظر آ جائے تو سب مسلمین اس پر جمع کروزہ رکھا جائے آگے اختلاف صرف اس بات کا ہے یہ دور کا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں کچھ جغرافیائی مسئلے ہو گئے کہ یہاں یہاں چاند ایک وقت نظر آتا ہے یہاں آئے گا تو رکھیں گے چلو ٹھیک اتحاد احترام کرتے ہیں دور ہے دور کے چاند پر ہم نہیں قریب نظر آئے گا تو یہ ہمارا قریب ہے یہ ہمارا دور ہے ٹھیک اختلاف اپنی جگہ پر اس کو چھیڑنا نہیں بات یہ ہے کہ جب چاند نظر آ جائے پھر روزہ نہ رکھنا اس کا جواز کسی کے پاس کیا ہے سرحد میں چاند دیکھ لیا گیا بارہ آدمیوں نے چاند دیکھا ہے اور اس کے بعد ہمارے اپنے علماء نے یعنی سلفی علماء نے چاند شابان کا دیکھا تھا علماء نے اور ان کے تیس پورے ہو گئے گویا کہ پھر چاند دیکھنے کی حاجت بھی ختم ہو گئی جب تیس پورے ہو گئے اس اعتبار سے یہ گواہیاں یہ بیٹھے ہوئے اشفاق انجینئر تھا جن سے لائق احمد نے بات کی اور ٹی وی پر بھی وہ لوگ آئے اور ایک عالم نے آ کر یہ کہا سرحد سے کہ اگر ہماری بارہ گواہیاں بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں تو کہہ دو کہ ہم کاپل ہیں ہم مسلمان نہیں مسلمان کی گواہی امام بخاری صحیح بخاری میں لائے کہ لونڈی اور غلام کی گواہی بھی قابل قبول صرف یہ کہ یہ غیر سرکاری اعلان تھا سرکاری اعلان نہیں تھا غیر سرکاری اعلان سرکاری اعلان تب ہوتا ہے جب سرکار نے جس کو چاند دیکھنے کا ذمہ دار بنایا جس کا ایمان بھی خراب ہے جو شرک پر ہے منیب الرحمان وہ چاند کا اعلان کرے تو ہمیں تو توحیدی ہو کر اس بات پر افسوس ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس شرعی دلیل کون سے تو ہم روزہ کیوں چھوڑتے کیا یہ مسلمان نہیں میں کہتا پاکستان کے سب صوبوں میں یہ صوبہ اسلام میں سب سے آگے ہے جس نے جانے دے دے کر اور دے رہا ہے دن رات جانے ان کے جوان مر رہے ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں ان کے بچے اپاہ جو ہو رہے ہیں ان پر ڈرون طیارے برستے ہیں وہ یہود مسارہ کے سامنے سیشا سا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں وہ مسجدوں کو بھرنے والے وہ شہریاں کرنے والے وہ تحجد پڑھنے والے اور دن رات ان کی حنسیت کی جکڑ تکلید عام ادھی تکلید کی مشرقانہ جکڑ سلسی حنفی بن رہے ہیں وہ احناف بن رہے ہیں کہ جو ابو حنیفہ رحیمہ اللہ سے صرف طریقے استمبا لے مگر جہاں ابو حنیفہ کی بات کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے وہاں حدیث پر بچ جائے اور یہ گواہی دی امین اللہ پشاوری نے شیخ میں غلام اللہ رحمتی نے بہت بڑے علماء ہیں کہ یہ لوگ توحید و سنت کو نہ جاننے کی وجہ سے جاہل ہونے کی وجہ سے بہت گمراہی میں تھے جب جب یہ جان رہے توحید میں آ رہے وہ اللہ کے ساتھ لڑنے والے ہم نے ان کی گواہی کیوں رد کی اگر ہمارے پاس شریعت مطالعہ سے کوئی جواب ہے تو درست اگر جواب نہیں تو روزے کی قدا دینا فرض اور اس قسم کی حرکتیں توحید کے اندر کمزوری کی علامت ہے معاشرے کا خوف نہ ہو کہیں کہیں معاشرے کا خوف ہوا تو اللہ رب العزت کیا کوئی جواب نہ بنے گا ہاں کوئی شرح بات ہے تو ہم ہر آنکھوں پر احترام کرتے شریعت میں اختلاف ممکن ہے اتحادی اختلاف علماء کے مابین ہے اور ہو سکتا ہے مگر یہ کیا اتحاد ہے کہ اسی پشاور سے کل مفتی منیب الرحمٰن اعلان کرے تو ہم مان لیں گے بلوچستان کا بھی مان لیں گے کراچی کا بھی مان لیں گے ارتقاب چھوڑ کر بھی نکل جائیں گے اور جگر سرکار اعلان نہیں کرتی غیر سرکاری اعلان جو زیادہ پاکیزہ اعلان ہے کیونکہ سرکاری اعلان میں یہ پریدی شامل ہے کہ اعلان کا ذمہ دار شخص جو ہے وہ شرک والا ہے اور باقی جو توحید والے علماء بیٹھے انہوں نے غیرت کا تقاضا پورا نہیں کیا جبکہ گواہی نہیں ہو سکتا شرک والا بلکہ ایک عالم ہوئے ہیں شمس الدین فن ناری یہ واقعہ ہے تقریباً آٹھ سو چھتر ہجری کا یا اس کے قریب قریب اس وقت ترکوں کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ قائم تھی تو مصر کا جو بادشاہ شام کا جو بادشاہ تھا وہ عدالت میں گواہی کے لیے آیا تو یہ شمس الدین فناری حنفی عالم تھے بہت بڑے متقی انسان تھے انہوں نے اس کو گواہی لینے سے انکار کر دیا سلطان نے پریشان ہو کر پوچھا کہ شیخ میری گواہی کا انکار کیوں کیا گیا قاضی قاضیوں کی عزت تھی یقین جانیے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو سلطان پر علماء کی حکومت ہوگی سلطان بے عزتی نہیں کرتا ان کی گستاخی نہیں کرتا پوچھتا ہے کہ کیا وجہ آپ نے میری گواہی رات کی انہوں نے کہا تم صبح کی نماز میں با جماعت نماز میں حاضر نہیں ہوتے بجائے اس کے کہ ان کی بےزتی کرے سلطان نے اپنے محل کے سامنے ایک مسجد تعمیر کروائی پھر ساری زندگی وہ جماعت میں حاضر ہونے والا تھا تو ایک شرک کرنے والے شخص کی تو گواہی نہیں ہے وہ کیسے روئے کمیٹی کا ہو گیا انچارج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بھی توحید کی تکمیل کی ضرورت ہے اور کبر تک ضرورت ہے مجھے اور آپ کو بھی اگر محمد رسول اللہ مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے لَا اِلَّ اللَّهِ اے محمد جان لے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے جبکہ وہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں اور کس مقام اور کس چوٹی پر سوار ہیں تو میرے اور آپ کے لیے اپنے تمام اعمال کو کھنگال کر توحید کی روشنی میں ان کے نو کو پلک درست کرنے اللہ مجھے اور آپ کو ہر تعصب اور ذد سے پاس ایمان و اسلام میں مکمل داخل فرما دے آمین اور بچے کی بات بھی اگر حق ہو تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور بڑے عالم کی بات بھی اگر خطا ہو تو ہمیں رد کرنے کی ہمت عطا فرمائے آمین سن آمین یا رقب العظم ہاں جی ایک درد دوست ہمیشہ شروع کرے قرآن